کے اس دن کے گناہ اس دن اور رات کے گنا بخش دے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ عشقان رسول اے مدنی چینل کے ناظرین الحمد ماہ ماہر رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج انیسویں شب شابان کی ہو گئی ہے دس دن کے بعد یا گیارہ دن کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم ہلال رمضان دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے کرم سے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھیں اور تراوی پڑیں اور تلاوت کریں احتکاف کریں شب قدر کی قدر کریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے سل صل على نام محمد دن صل على سعید محمد ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتی ماہر مزار رحمتوں اور بر کان ہے اللہ ہم سلح ادا صحیح دنو رمضان عبادت پر قمر ابادلو آ گیا رمضان عبادت پر کمر قمر ابادلو فیض لے لو اللہم صل على سیدنا محمد صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم بہت سارے ایسے نادان کہیں جاہل کہیں کیا کہیں جو کہتے ہیں روزے رکھتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے بیمار نہیں ہوتے روزہ تو بیمار کو صحت مند کر دیتا ہے جی ہاں اور روزہ یہ تو بہت اللہ تبارک و تعالی کا کرم احسان ہے کہ اس نے ہم پر روزے فرض فرمائے یہ ہمارے جسم کی زکات ہے جی ہاں اس کو جسم کی زکات کہا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لئے زکات ہے جسم کی زکات روزہ ہے روزہ آدھا صبر ہے سن ابن ماجہ حدیث نمبر 1745 اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث محدود سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں سنیں ایمان تازہ کریں فرماتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ہر نعمت کی زکات ہے اور نعمت موجی میں شکر ہے اور شرح شریف میں زکات کا مشہور اطلاق مال کی زکات پر ہوتا ہے بدن وجود اور صحت و عافیت کی زکات روزہ ہے گویا بندہ بھوک پیاس ترک شہوت کے ذریعے کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتا ہے اور اس ذات کے حوالے کرتا ہے جس طرح مال میں کچھ مال راہ خدا میں دیتا ہے تو روزہ جسم کی زکات ہے اور مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ روزے کی برکت سے اکثر آدمی دبلے ہو جاتے ہیں جسم کا کچھ گوشت گل جاتا ہے روزے کی برکت سے جسم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے یا روزے کی برکت سے آگ روزہ دار تک نہ پہنچے گی غرض کے روزہ زکوٰۃ کے تینوں کام کرتا ہے روزے کی برکت سے جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے روزے کی برکت سے آگ روزے دار تک نہیں پہنچے گی سبحان اللہ مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وضاح الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے محتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا فرمانے صحت نشان شعول ایمان حدیث نمبر تین ہزار نو سو تئیس بے شک اللہ عض وجل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وہی فرمائی آپ اپنی قوم کو خبر دیجیے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا سبحان اللہ تو بندہ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ماشاء اللہ کیا بات ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے جسم بھی صحت مند ہوگا اور مرحبا عظیم اجر بھی اس کو عطا کیا جائے گا مجمع الزوائد حدیث نمبر پانچ سو سات نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے سومو تصیحو. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے اب بعض لوگ وہ نادانے وہ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو بھائی ایسا نہیں ہے اعلی حضرت کیا شانال حضرت کی سرحان اللہ مفتی اسلام سبحان اللہ حافظ قرآن مجد چودہویں صدیق ہے آ مفتی آپ کے والد مفتی آپ کی اولاد مفتی ایسی شان سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے والد صاحب جو کہ وہ بھی مفتی تھے خواب میں تشریف لائے فرمایا بیٹا آئندہ رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے چنانچہ والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی اعلی حضرت فرماتے رمضان بھی بیمار ہو گیا لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا الحمد للہ وجل روزوں ہی کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے صحت عطا فرمائی اور یقین کیسا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں صحت کیوں نہ ملتی سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے سومو تصو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے اب والد ہو تو ایسا خواب میں آ کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے بیمار ہو جاؤ گے مگر خبردار روزہ نہ چھوٹے کوئی اور اب وہ والد کہیں کہ جی بیٹا تو, تو پہلے ہی بہت کمزور ہے تو یاد رکھیں کہ جب اولاد کی عمر گیارہویں سال میں داخل ہو گئی اب والدین کو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دینا ہے جی بالکل اس کو روزے کا کہنا چاہیے اور بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ بچپن سے ہی دس سال کے نو سال کے وہ روزے شروع کر دیتے ہیں ان کے روزے چلتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں بھی ان میں سے فرما دے تو روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ صحت یاب ہو جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اس کی معدے کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ڈائجیسٹو سسٹم نظام ہزم اس کا بہتر ہو جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اس کی شوگر لیول جو کنٹرول ہو جاتی ہے جو روزہ رکھتا ہے اس کا کیلسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے بلڈ پریشر اس کا احتال پر آ جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے روزہ جو ہے اس کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی اس وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے روزے سے جسمانی کھچاؤ ذہنی تناؤ ڈپریشن نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے موٹاپے میں بھی کمی آتی اضافی چربی ختم ہو جاتی اور جو بے اولاد خواتین ہیں روزہ رکھنے سے ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں یہ جو میں نے روزوں کے طبی فوائد بتائے یا آپ کو تفسیر سرات الجنان سے بتائے اس کے حوالے سے جلد ایک صفحہ دو سو تیران میں یہ دور حاضر کی جدید ترین تفسیر ہے اور ضرور پڑھنا چاہیے امیر اللہ سنت اس کی ترغیب دلاتے ہیں تو جہاں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے سورہ بکرا میں تو اس میں اس کو پڑے پہلی جلد میں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا سفر نمبر دو سو انسان جب آرام کرتا ہے نا نیند کرتا ہے ریسٹ کرتا ہے تو جسمانی افعال اس کے رواں دواں رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں یہ دل کا نظام پھیپڑوں کا نظام نظام ہزم میدا آتے جگر اور بہت سے ہارمونز اور رتوبتیں وغیرہ گردہ یہ کام کرتے رہتے ہیں یہ سب نظام ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں خوراک ان کی محرک ہے اگر ہم روز مرہ معمولات کا بغور مطالعہ کریں سڈی کریں تو جسم کے ان تمام شعبوں کو آرام بہت کم ملتا ہے رات کو جو کھانا ہم کھاتے ہیں ابھی یہ ہضم نہیں ہوتا کہ صبح کا بریک فاسٹ پھر انڈیل دیتے ہیں ناشتے کے نام پر پھر پتہ نہیں کیا کچھ کوئی انڈے اڈیل رہا ہے تو کوئی پراٹھے انڈیل رہا ہے تو کوئی چائے تو نہ جانے کیا کیا کیا انڈیل رہے اب دیر سے رات کو سوئے تھے تو پھر رات کھانے کے بعد رات بھی چرتے رہے کچھ نہ کچھ وہ کھاتے رہے تو یوں وہ جو میدہ ہے ان کو آنتوں کو جگر کو گردوں کو ریس نہیں ملتا تو سال کے دوران جب ایک مہینے کا ماہر رمضان کا ان کو ریس ملتا ہے تو ان کی ایفیشنسی جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جاتی الحمد للہ تو روزے صحت کے لیے کیا ہیں فائدے مند نقصان دہ نہیں روزہ رکھیں گے صحت یاب ہو جائیں گے روزہ رکھنے کا حیران کن خاص طور پر جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ لیور کو ہوتا ہے جگر کو ہوتا ہے پاکستان کے غالباً ہر چھٹے ہر چھٹے فرد کو ہیپاٹائٹس ہے ہر چھٹے فرد کو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ہر چھٹے کو تو جگر ہمارے ٹھیک نہیں اور جگر ٹھیک کرنے کے لیے روزہ بہت مفید ہے جگر جو ہے کھانا ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی فنکشن اس کے ہیں یہ تھکان کا شکار ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے میدہ جو اپنا لیور جو ہے جگر جو ہے کلیجی بھی جس کو کہتے ہیں ایک چوکیدار ساری عمر کے لیے پہرے پر کھڑا رہے وہ کب تک پہرہ دے گا بھائی کچھ اس کو ریسٹ بھی چاہیے نا پھر تو پہرہ دے سکے گا صحیح طور پر تو روزے کے ذریعے جگر کو ہمارے لیور کو چار سے 6 گھنٹے کا ریسٹ مل جاتا ہے ریسٹ از دی بیسٹ اس کے بعد طبیعت بہتر ہو جائے گی تو روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ جی. تو جگر پر روزے کے بہت زیادہ اچھے اثرات پڑتے ہیں جو غیر ہزم شدہ خوراک ہوتی ہے تحلل، تحلیل شدہ خوراک کے مابین معاملہ ہوتا ہے اب یا تو ہر لکمے کو اس کو اسٹور کرنا پڑتا ہے جگر کو یا خون کے ذریعے اس کو ہزم کر کے تحلیل کرنے کے عمل کی نگرانی کرنی ہوتی ہے جگر کو لیور کو تو روزے کے ذریعے جگر توانائی بخش کھانے کے اسٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اور یوں اپنے توانائی گلوبنس پیدا کرنے پر صرف کرتا ہے جو جسم کے مدافعتی نظام کو تقویت پہنچانے کا باعث بنتا ہے بس ذہن بنا لے انشاءاللہ ہم نے ماہر رمضان کے سارے روزے رکھنے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کام میں مہان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے رمضان کی آمد شہری کی آمد افطار کی آمد کراوی کی مرحبا صد مرحبا